السلام <سؤال> علیکم و اللہ وہ کہتے نا کہ بات جو میں انہوں نے بات کی نا کہ صحیح تھے اللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ زندہ ہے پیش کی تو میں کہتا ہوں تو کیا ہے ہم <سؤال> نو علماء فرماتے ہیں اس کے بارے میں وہ کُلما ورثے احیائے والدین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وامیان ہیں ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے وہ والدین جو تھے وہ مسلمان تھے سیچی نے جو بھی کہا جو ہے لائے یعنی تمام احادیث جو نہیں ہے یہ کس نے کہا جاری خوشنی ابن جوزینی اور بہت سے غالما نے اس کے بارے میں کہا یعنی فقہ اکبر میں بھی ان کی ایک شرح ہے ابراہیم الحبی ایک رسالہ انہوں نے اس پر بنایا ہے اور فرمایا کہ جو بھی احادیث لائے ہے وہ اکثر ہے اور آپ کو پتا ہوگا شیخ کہ جب مسلم اور دوسری کتب خطب کی حادیث آتی تو درجہ کس کو ملتا ہے مسلم کی حدیث کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مسلم کو چھوڑ کر دوسرے کتابوں میں سے لوں گا نہیں اس وجہ سے مسلم میں دو حدیث بہت یعنی صحیح ہے اور یعنی واضح ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہے وہ یعنی دین اسلام یا موحدین میں سے نہیں تھے آپ کو پتا ہوگا میں مجھے تعجب بھی ہوتا ہے کہ کیسے ہم ان کو دین ابراہیمی پر سمجھتے ہیں اللہ کہ فرمت ابراہیم للہ حنیف ابراہیم علیہ السلام وہ حنیف تھے وہ شرک نہیں کر رہے تھے مشرق نہیں کر رہے تھے تو مکے میں لات منات مکے کے مشرق کس چیز کی عبادت کر رہے تھے ابو جل جو رسول اللہ علیہ وسلم کی جنگ کے ساتھ جنگ کرا تو کس چیز پر کر رہا تھا اگر وہ دین ابراہیم پر تھے تو دین ابراہیم کیا لات منات اور کی عبادت کو کی, کی طرف لوگوں کو پکڑ رہا تھا نہیں انہوں نے دین ابراہیم کو بدل ڈالا تھا ابراہیم میں انہوں نے یعنی جو اصل دین تھا اس کی روح بدل ڈالی تھی اور آپ نے سورہ زمر کی آیت نہیں پڑی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کریں تو کہتے کہ بل اللہ ضلع بل يقربون الى نافله عنك باذلی کرکاناکس سنذکو اپ نے کہا اس کے بارے میں کسی یوتھی سے یوتھی سے بڑا عالم شیخ الاسلام ابن تیمرہ رحم الله و فرماتے ہیں کہ اس اس کے مقابل میں کوئی حدیث بھی سلی لم يسح ذلك ان ان احد من اهل الحديث بل اهل معرفه منا على على ان ذلك کذب یعنی سب جھوٹ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کے والدین جو ہے وہ اهل جنت میں سے اور اپ کہ کہ ہم اپ کو معدبیں ہیں حتى نبعث رسولہ کہ جب هم کسی کو سزانے دیتے ہیں کہ جب رسول نہ آئے بالکل اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیوں کیوں تم نے نماز نہیں پڑھی نہیں پوچھے گا تم نے کیوں عبادت میری نہیں کی عبادت کا طریقہ لیکن واحد ہونا یہ ہر انسان کے کہ کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے تم سے وعدہ دیا تھا الاستوب تو ہم نے کیا وعدہ دیا تھا بلا یا اللہ تم ہمارا تم ہمارے ہو نا? عقل عقل ہمیں اللہ نے دی ہے مارے اللہ کے ہمیں اللہ نے دی ہے اور پھر علماء اس حدیث کے تشریح میں یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جن لوگوں نے شیر کیا ہے شیر کیا ہے اللہ ان کو ٹھیس دے گا ان سے یعنی حدیث میں سی وارد دے اللہ ان کو ٹرائی کرے گا ان کو امتحان دے گا کیس رسول کے اتباع کرو وہ فیل ہوں گے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ احوال بیان کی کہ قیامت کے روز قیامت کے روز میرے والدین اتباہ نہیں کریں گے تو اہل جہنم میں سے اہل جہنم میں سے فی حدیث امید کی وضاحت ہو چکی ہو اور سیدھی کی جو, جو رسالے آپ نے پیش کی یہ آپ کہتے نا آپ تو سیوتی مخلط نہیں ہے اپنے شیخ سے ثبوت امام بلیفرحم اللہ سے کیوں نہیں پیش کرتے اور سیوتی کی جو حادیث انہوں نے پیش کی وہ سب موضوع اور ضعیف ہے اس کے مقابل میں مسلم کی حدیث بہت واضح اور کلیئر ہے کہ یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہے وہ وفات ہو چکے شرک میں دلال اس کی یہ ہے کہ سارا مکہ شرک میں بھرا ہوا تھا وہ شرک کر رہے تھے اگر کوئی امت وہ موحد ہو تو کیا ضرورت ہے کہ اللہ کسی رسول کو بوجھ موحدین کے لیے موحدین کے لیے کیا ضرورت نہیں تو میں ایک چھوڑتا ہوں شیخ کے لیے مجھے تو تجب ہوا کہ یہ بھی اس عقیدے پر ہے السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میرے پہ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر اہل سنت والجماعت سے یہی عقیدہ ہے اگر تم اہل سنت والجماعت ہو تو تمہارا بھی عقیدہ ہونا چاہیے مجھے تو تعجب ہے تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے اور تم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے بہرحال بات یہ ہے کہ میں نے ابھی تک جو ہے وہ کوئی قرآن کریم میں نے ابھی تک کوئی حدیث ایسی پیش نہیں کی جس پر یہ ضعیف ہونے کا حکم لگائے میں نے قرآن کی آیتیں پیش کی ہیں تو یہ کہتا ہے کہ یہ ضعیف ہے ضعیف ہے مسال کے کے حوالے سے کہتا ہے وہ ساری روایتیں ضعیف پیش کی ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے شرف فق الکبر کے اندر الفق الکبر امام ابو عنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عقیدہ کی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے امام صاحب رحمہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے جنتی ہونے کی سراحت کی ہے جب عرش استوا کا مسئلہ آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ امام ابو عنیفہ نے کہا جو اللہ کو عرش پر نہ مانے وہ کافر ہے اب امام ابو عنیفہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہے وہ جنتی ہے تو اس کو کیا مصیبت پڑ گئی کہ آج یہ فکر اکبر سے بھاگ رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں نے قرآن کریم کی آیت پیش کی میں نے کہا کہ اس پر مطالبہ کیا کہ یہ بتائے کہ ان پر خبر واقع ہوئی تھی یہ ان لوگوں کا مسلک ہے جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ رسول آنا ضروری ہے اہل سنت والجماعت کی ایک کثیر جماعت نے اس بات پر استعلال کیا ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی شامل ہے اب یہ قرآن کی آیتوں کو ضعیف کہہ رہا ہے یہ بتائے کہ ان کو وہ دین ابراہیمی پر نہیں تھے جن دونوں جن نے یہ بات کہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی ہیں ناجی ہیں ان میں سے ایک گروہ تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دین ابراہیمی پر تھے اس لیے وہ جنتی ہیں یہ بھی اہل سنت والجماعت جماعت کا ہی موقف ہے بات کہتے ہیں کہ نہیں دوبارہ پیدائش ہوئی اور دوبارہ پیدائش ہونے کے بعد ان کو جو ہے وہ اسلام پیش کیا گیا تو وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو یہ روایت یہ دوسرا مسئلہ ہے ایک جو علما کی کثیر جماعت ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیات جس کے اندر اس بات کا مطلب نکلتا ہے دلیل کیا ہے دلیل قرآن کریم کی آیت ہے نا آپ کے کہنے سے تو نہیں ہو جاتی قرآن کریم کی آیت ہے آپ مجھے بتا دو کہ حتہ نبا رسولہ سے جو ہے وہ کوئی یہ مراد ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو عذاب ہوگا اور اسی طریقے سے جو قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ ماکان البیب الدین قربا اور والدہ والدہ ماجدہ کے لیے اجازت نہیں ملی تو بات یہ تھی کہ استفار کی اجازت اس لیے نہیں ملی کہ ان پہ استفار کی ضرورت نہیں تھی وہ مشرقہ نہیں تھی ان پر کوئی عذاب نہیں ہو رہا تھا اگر ان پر عذاب ہو رہا ہوتا تو پھر اس کے بعد ان کو جو ہے استفار کی اجازت ملتی یا استغفار کی بات ہوتی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ استغفار کی کوئی بات ہی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ و وسلم کے والدین جنتی ہے یہ اہل سنت وال جماعت کا مستقل اور مسلسل عقیدہ ہے پھر اس کے بعد یہ کہ جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے والدین جنتی نہیں ہے تو بات یہ کہ وہ تو ان محدسین کا اپنا اجتحاد ہے تو آشر جو ہے وہ آج محدثین کے اجتحاد کے مطابق چل رہا ہے اس کے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نعوذ باللہ من بلّہ جنتی نہیں ہے بلکہ معاذ اللہ جہنمی ہے میں نے قرآن کریم کی جو آیات پیش کی تھی ان آیات کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ و وسلم کے والدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے اور بیاست سے پہلے دنیا کے اندر سے تشریف لے جانے کا قاعدہ یہ ہے مما قنہ معذبین حتہ نباس رسولہ کہ ان پر جو ہے وہ نبوت کی بہشت ہونی چاہیے تھی اور علماء کی جماعت نے سراحت کی ہے اہل سنت وال جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و وسلم کے والدین دین ابراہیمی پر تھے اور ان پہ نبوت پیش نہیں ہوئی باپ داداؤں کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نصب پر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر موجود تھے پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ مکے کی زندگی کے اندر وہ شرک تھا تو کیا اس عاشر کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرک یہ کرتے تھے حضرت ابو بکر کے فضائل کے اندر تو پہلی یہ بات ہے کہ انہوں نے ساری زندگی کوئی شرک نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں شرک نہیں کیا کوئی یہ جو حضور صلی اللہ وسلم کے خاص اصحاب ہے کیا اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ شرک کیا کرتے تھے مکے کے اندر پھر تو یہ بات بھی ہوگی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کبھی شراب نہیں پی پھر یہ بھی عقیدہ بنائے گیا کہ حضر ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ شراب پیا کرتے تھے مہاض اللہ نوزالک تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو اللہ جہنم میں بھیجنے کے چکر میں اور کتنے لوگوں کو جو ہے وہ گناہگار اور معاشیت کا مرتخب قرار دے گا یہ اہل سنت والجماعت میں سے کوئی سراہد دکھائے کہ اہل سنت والجماعت میں سے کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ حضرت محمد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جہنمی ہی معاذ اللہ یہ عقیدہ دکھائے اور دار قطنی جوگی وغیرہ کی جو بات ہے تو یہ متشددین ہیں ان لوگوں کی جرا جو ہے وہ جمہور کے مقابلے میں قابل قبول نہیں ہوتی میں مائک فری کرتا ہوں پانچ منٹ ہو گئے تو السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ okay, اوکے صاحب کے بارے میں انما کی کہتی کہ کیوں نازل ہوا حتى نر رسوله رسول الله اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان بچوں کے بارے میں پوچھ کیا جو جو صغیر ہوتے جن کی عمر کم ہے کہ کیھر جائیں گے نہیں تو اللہ نے یہ ایت نازل کی وما كنا معذبین ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے حتی اگر وہ کفار فیملی میں پیدا ہوئے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے کیونکہ جو بچہ کم عمر ہوتے ہیں کم فہم ہوتے ہیں ان کی عقل اس لائق نہیں ہوتی کہ وہ اس کو استعمال میں لائے برے ورچی چیز کی تمیز کرے تو اس وجہ سے اللہ نے یہ عائد نازل کی ماہ ہم ان کو آزاد نہیں دیں گے لیکن جب کوئی شخص عمر اس کی زیادہ ہو جائے عقل پختہ ہو جائے وہ آقل میں کوئی استعمال میں لا سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کون سے دلائل دی عقلن دلائل انسانو تم جو سورج کے پرستش کرتے ہو چاند کے پرستش ایسے تو اور بھی ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے ان کی پرستش کیوں نہیں کرتی آکلن فکر فطرت ان فطرت انہوں نے یعنی مجبور ان پر ان کو کرتی ہے کہ اللہ کو پہچانے غلط نہ ہو اللہ جم کہ دے کہ میں نے آپ سے وعدہ لیا ہے ہاں؟ کیا رسو رب کو میں آپ کا رب نہیں ہوں تو ہم نے کیا وعدہ دیا ہم نے ان کو یہ وعدہ دیا کہ آپ ہمارے رب ہیں اور جمور کا ہے اور کہتے جمہور کا کال ہے کہ مور کا قول ہے امام سو نے جو بات کی ہے وہ ان کی بات ہے ان کی اور صوفیوں کی بات صوفیوں کی اہل سننے میں سے کسی کا بھی یہ مسلک نہیں ہے اور انہوں نے جو فقہ اکبر سے پیش کیا ہے وہ ملا قاری حلفی کی اقوال ہے امام فرح احمد کے اقوال نہیں ہے یہ لوگوں کو مسخ کرنے کے لیے ان کو دھوکہ دینے کے لیے امام بریفا سے کچھ بھی نہ یہ مولا علی حنفی کا خود کا تبصرہ تبصرہ کیا, کیا میں تین گروہ ہے. لیکن انہوں نے اختیار کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم وفات ہو. ان کے والدین شرک میں وفات اچھی کیوں کہ وہ کہتے کہ مسلم کی حدیث استاحا ہے افضل ہے یہ اصول یہ کو تو اپنے اصول میں پتہ نہیں پتا نہیں کہ کون سی اصول لے کے چلتے ہمارے نزدیک اہل سنہ کے نزدیک پہلے نمبر پر جو حدیث کی کتب ہے وہ بخاری اور مسلم کی میں مثال دیتا ہوں اگر کوئی حدیث مسلم میں ہو اور کوئی دوسری حدیث نیچے طبقات کی کتب میں سے ہو تو ہم مسلم کے حدیث کو لیں گے کیونکہ وہ صحت کے لحاظ سے افضل اور رولہ ہے تو اس وجہ سے مسلم کے حدیث میں اور وہ حدیث جو یہ پیش کرتے ہیں وہ تو صحیح ہے بھی نہیں نا؟ اگر سی وہ تو ٹیپری بھی ہم کہتے ہیں یہ سی وہ تو صحیح ہے نہیں مسلم کیا ہم, ہم کیسے کمپیرزن کرتے تو یہ میں چھوڑ کہتا ہوں کہ یہ کوئی عد پیش کریں گے اور ان کا تو میں نے جواب دے دیا کہ وہ معقن یعنی کوئی شخص ہے وہ ایسی جگہ رہ رہے سہرا ہے نہ کوئی وسائل ہے اس کو مہیا ہو نہ کوئی شخص ہے مدینے میں یہودی رہتے تھے وہ اللہ کے پرستش کرتے تھے یہ حجت ہے نا ابو طالب جاتا تھا شام اور اس طرف جاتا تھا ان لوگوں کو دیکھتا تھا کہ موحدین ہے یہ خود قافلے جاتے تھے آبد اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے والد محترم خود تھے قافلوں میں تجارت کرتے تھے مکہ مدینے میں زندگی ان کی تھی یہودو کے دیکھا تھا دار کے کلا کے پرستش کرتے یہ خود یہ درائل میں نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی شخص نہیں بالکل دو تین نفر تھے جو شرک نہیں کرتے تھے یہ خود دلیل ہے میرے لیے کہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے والدین جو تھے وہ شرک میں وفات ہوئی اے؟ اے اللہ ان جاننے میں داخل کرے گا کیوں؟ ہے کہ یہ لوگ جو یدونے تھی جنہوں نے سیکھ لیا یہ کیسے معاہد بنے چار منٹ کیسے پوری بھائی آپ منٹ کو تیس تیس تیزی سے گما کیسے یہ کیسے معاہد ہوئی یہ جو چار لوگ تھے اور کابن نوفل یہ کیسے معاہد ہوا ان کو کدر سے وہی آئی اسی وجہ سے عقل عقل یعنی انسان کی عقل یہ انسان کو مجبور کرتے کہ ایک اللہ کی پرست کرو تو اسی پر میں کہتا ہوں یہ کیونکہ زیادہ وقت اسی پر ہمارا یعنی وہ ہوگا شیخ صاحب نو میں چھوڑتا ہوں خیر بھائی ایک بات صرف شیخ کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ مین ہمارا پرابلم جو ہے وہ اسی پر آ جائے کہ تخلیق یہ مین ایشو ہے تقلید میں ایشو ہے آ, شرک ایسی ایشو ہے جو پھایا جاتے ہیں ہم میں سے نا? اس میں تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں آپ آبر, اپ نے وہ ڈول پیٹیں گے کہ نہیں آپ ان کو نہیں مانتے ہم اس لیے مانتے کہ وہ غلط حدیث ہے, صحیح ہے ہی نہیں اور اس کو صحیح ثبوت بوجھ کرے پھر ہم مانیں گے مسلم کے حدیث کے مقابلے میں آپ کیسے اس کو لا سکتے میں سلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسم اللہ الرحمن الرحیم آج آشر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و وسلم کو اہل سنت والجماعت کے برخلاف یہ عقیدہ رکھے کہ وہ جہنمی ہے معاذ اللہ ماض اللہ وہ اس بات پر آج مصر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو معاذ اللہ جہنم میں بیچ کے رہے میرا پہلا سوال تو یہی ہے کہ یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ آدم علیہ صلاحت وسلام کے زمانے سے ہی یہ اہل حدیث حضرات موجود تھے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لکھا ہے انہوں نے کہ جو جماعت اہل حدیث زمانۂ آدم سے موجود ہے اور مخالفین حق کے لیے شدید درد سر کا باعث ہے تو اب یہ کہتا ہے کہ مواحد تو آئے نہیں تھے تو یہ تو سارے کے سارے مشرق ہوئے تو معلوم یہ ہوا کہ اس زمانے کے اندر کے اہل حدیث یہ تو مشرق تھے یا پھر مشرقوں کو اہل حدیث کہا جاتا تھا یہ دو باتیں آج اس بات سے ثابت ہوئی کہ اس زمانے کے اندر تو مشرق تھے ہی نہیں یہ اللہ یار کا حین تقوق البو کا فساج دین صورت و شعرہ کی آیت ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبائے کرام جو تھے وہ سارے کے سارے مسلمان تھے کیونکہ تقل لوگوں کاجدین کے معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایک ساجد سے دوسرے ساجد کی طرف منتقل ہوتا رہا اور امام فخر الدین امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ, لم ازل انقل من اصلاب الى ارحام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور فروغ کے اندر صرف طاہرات ہی طاہرات ہیں طاہرات مطلب پاک ہے اور قرآن کریم کے اندر آتا ہے ان نمل مشرکون اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مشرق نجس ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلاب اور فروحات جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے طاہرات تھے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ طاہرات اور یہ کہے کہ نہیں میں تو ان کو جہنم میں بھیجوں گا تو اس عقیدے کے ساتھ تو عاشر کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے میں نے کہا کہ امام سیوتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تصریح کی ہے اس رسالے کے اندر پتہ نہیں مسالے کے جو ہے وہ اس نے دیکھا بھی ہے رسالہ کے نہیں دیکھا وہاں ابن حضر اسقلانی اور دوسرے حضرات کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ علماء کی ایک کثیر جماعت نے اس بات پر اعتراف کیا اس بات کا عقیدہ بنایا اور یہ کثیر جماعت ہے سررہ کے لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں اس کے مقابلے میں یہ کوئی عبارت پیش نہیں کرتا بما کمنا معذبینہ کی آیت میں نے پوچھی کہتا ہے یہ ان بچوں کے بارے میں یہ تو شار نزول ہے مجھے یہ بتاؤ کہ شار نزول کے بعد جو اس کے عمومی احکام ہوتے ہیں اس کے اندر بھی قرآن کی آیت کا کوئی دخل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مجھے کہہ رہے ہو کہ تم جاہل اصولوں سے ناواقف وہ بچوں کے بارے میں ہے لیکن ایسی مجھے بات بتاؤ کہ دین اسلام کے بارے میں یہ حکم الگ سے ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا اور میں نے پھر یہ بات بالکل واضح طور پہ بولی کہ اہل سنت والجماعت جماعت کا اتفاقی عقیدہ اس بارے میں یہی ہے کہ تین گروہ اس سلسلے کے اندر ایک ناجی کہتا ہے اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو دین ابراہیم بھی میں مانتا ہے اور احادیث اس موضوع پر موجود ہیں ابن جوزی اور دار قطنی کی جنہیں اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ وہ ویسے ہی متشددین میں شمار ہوتے ہیں وہ تو بخاری اور مسلم کی احادیث کو بھی ضعیف قرار دے دیتے ہیں پھر صحیح مسلم شریف کی جو حدیث انہوں نے پیش کی ہے یہ حدیث معلول ہے محدفین نے اس بارے میں سراحت کی ہے کہ یہ حدیث معلول ہے اور معلول حدیث جو ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے تو اس سے ان کو استطلال پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ علماء نے یہ کہا کہ ممکن ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہو اگر اس حدیث کو کسی درجے میں صحیح بھی مانا جائے ممکن ہے یہ اس وقت کی بات ہو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے والدین کا معاملہ مشتبہ رہا لیکن جب مشتبہ نہیں رہا تو اہل سنت وال جماعت نے وہی عقیدہ بنا لیا فقر اکبر کے اندر امام ابو عنیفہ کی وہی بات ہے جو میں نے نقل کی ہے یہ اختلاف نسخہ کو جو نقل کر رہا ہے اس کی اجازت اس کو نہیں دی جائے گی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے جنتی ہونے کے ہی قائل ہیں اگر کہے تو یہ اس موضوع پر بھی مجھ سے مناظرہ کر لے میں مائک فری کرتا ہوں اگر پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو اگر نہیں ہوئے ہیں تو پھر میں اپنی بات کو دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ ابھی میں عادیث کی طرف نہیں آیا میں کہتا ہوں قرآن کریم کے اندر ایک موجود ہے کہ جن لوگوں کے رسول نہیں بھیجا گیا ان کو اللہ پاک عذاب نہیں دیں گے اور اگر وہ دین ابراہیمی پر ہوں تو دین ابراہیمی پر ہونے کی وجہ سے کیا وہ مسلمان ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیا وہ جہنم میں جائیں گے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو اہل حدیث موجود تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی یقیناً اہل حدیث موجود ہوں گے تو یہ زمانہ تو شرک کا زمانہ تھا تو یہ جو پانچ ہزار سال جو ابراہیم علیہ السلامۃ السلام کی دینی ابراہیم ہی چلی تو کیا اس طور پر سارے کے سارے وہ اہل حدیث جو الحدیث کہلاتے تھے وہ مشرک تھے یا مشرقوں کو اہل حدیث کہا جاتا تھا میں بات اصولی کرنا چاہتا ہوں یہ صرف اور صرف آخر اپنے طور پہ ٹامک تو نہ مارے کوئی اصولی بات کریں صرف یہ کہہ دینا کہ فلاں ضعیف اور اس کی بات نہیں اس کی بات نہیں سیوتی کی, کی بات نہیں ماننی وغیرہ بہرحال میں اپنی ٹرن میں دوبارہ بات کرتا ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ وائس oh, okay. اوکے تو ہم اب اچھالے بہت رسول یہ خلما تم نے یہ کافی ہوں گے میں تمہارے لیے اللہ سے سفارش کروں گا کہ اللہ میرے چچا نے یہ کلمات کی ابو طالب کے بارے میں وہ کیا کہتے کہ اس کے ساتھ ابو جل بھی بیٹھا کہ نہیں میں تو اسی دن پر مروں گا جو دن میرے والدین کا تھا ابو طالب اس سے پہلے نی? تو پھر وہ جب وفات پڑ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ لکم عالم. میں لیے کی دعا کروں گا اللہ تمہیں بخش شرک میں تمہارے دعا کروں گا اللہ نے کیا کیا آیات نازل کی ماکان کان نبی نبی کی اور جو ایمان میں مشرقین کے لیے دعا کرے ابو طالب ابو عبد المطالب جو شرک میں وفات پائے عبداللہ جو ابو طالب عبد المطلب کا کیا اولاد میں سے تھا کیا ان کی دن کیا تھی کیا عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ علیہ وسلم کے والدین میں اسی تھی ان کا کوئی دوسرا دین تھا آپ یہ سبوت کرے پہلے ہم تو مانتے کہ جو کوئی دین ابراہیم پر وفات پائے اسی ہے لیکن کیا رسول اللہ علیہ وسلم کے جو والدین تھی وہ دین ابراہیم پر تھے یہ یہ بات ہے کیا رسول اللہ علیہ وسلم کے والدین دین ابراہیم پر تھے نہیں تھے دلی اس کی کیا ہے رسلام خدراتے کہ چاہو میں رسلام خود فرماتے قرعش اوکھال رسول اللہ سلام کی فرمائی اس طرح اشتروا میں شاعر میں آپ من اللہ, اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں دے سکتا یہ مطلب پیسے یہ آباس عبد المطلب خود اپنی چچا کو کہتے ہیں اپنے امال کروان کی طرف سے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر تمہارے عمال نہ ہو یہ سفیہ تو سفیہ کو خود کہہ رہا صلی اللہ وسلم کی خود عمل کرو میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا یہ فاطمہ یا فاطمہ میری بیٹی محمد بن سلی میں مجھ سے اگر کچھ کچھ پیسے چاہتے ہو تو میں دے سکتا ہوں لیکن اللہ کی طرف سے اگر کچھ احمال تمہارے نہ ہو تو کچھ بھی میں نہیں دے سکتا اگر تمہاری یہ بات صحیح ہو کہ نبی کے سارے خاندان اسلام میں سے ہے تو کیوں رسول اللہ علیہ وسلم اپنے فیملی کو دعوت دے رہا ہے نہوز دِن کہ آپ رسول <سؤال> اللہ علیہ وسلم کی طرف جہل منسوخ کرنا چاہتے کہ کچھ لوگ مسلمان ہیں لیکن رسول اللہ علیہ وسلم اپنا وق دیا کر رہے کہ اپنی فیملی کو دعوت دے رہے کیوں رسول اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ اللہ کو میں تمہارے سفارش کروں گا کیوں اللہ نے آپ دھوکہ دے رہے ہیں ساتھیوں کو کہ بالکل ہم مانتے اگر کوئی دین ابراہیمی پر ہو لیکن وہ دینی ابراہیمی پر تھے نہیں لات منات روزہ اس کی عبادت کرنا چاہیے دین ابراہیم سے تھا کیا اب عبد المطلب خانے کھابے کی وہ بہت دیکھ بھال نہیں کر رہا تھا خود ابو ابد المطلب اس کی ابو طالب کی بعد گواہ ہے کہ میں اپنی باپ دادا کی دین پر مروں گا اگر دین ابراہیم پر ہوتا تو کیوں رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کیا دینی ابراہیم میں تواہد عزم ہے معاہد ہونا ہے اخبار ابو دین ابراہیم پڑھتا ہے تو کیوں رسول اختلاف کرتے دیکھے اوکے جو آپ کہہ رہے تو اس پر تو میں پہلے ہی عمل کرا ہوں اک اللہ کی عبادت کرا تو یہ پتہ نہیں نا وہ کہتے نا کہ قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن جو مانی ہے وہ ایسے کرتے کہ شبہات کی پیچھے تو میں چھوڑتا ہوں دو حدیثیں سے میں نے اپنے ریفرنس کے لیے پیش کی ایک ابو طالب کی انہوں نے کہا کہ میں دینی رات کے دین پر نہیں آنا چاہتا میں اپنے باپ درد کی پتا چلا کہ ادھر دوسرا دن بھی تھا دینی ابراہیم نہیں تھا اور رسول اللہ کا یہ کہنا کہ فاطمہ خود عمل کرو پتہ یہ چلا کہ اگر تم میرے دین ان اسلام پر عمل نہ کرو گی تو تمہارے لیے کامیابی نہیں ہے میں چھوڑتا ہوں السلام علیکم السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج آشر سکھ جو ہے وہ بہت بہترین انداز میں پھنسے ہیں اس مسئلے میں بات یہ ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین جنتی ہیں یا نہیں ہے ناجی ہے یا نہیں ہے اور دلیل میں میں نے وہ آیتیں پیش کی ہیں جن آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی براست ہوئی نہیں ہے یہ کس جائیں کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث ہو جائے اور وہ کلمے کی دعوت دے اور پھر اس کے بعد کوئی آدمی کلمہ قبول نہ کرے اور دین ابراہیمی بھی تو وہ مسلمان رہے گا ابو طالب کو جو کلمہ پیش کیا وہ تو اسلام کی بحث کے بعد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کے بعد ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اس دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت سے پہلے چلے گئے ماحزبین حتہ نبا رسول اللہ کا یہ مطلب ہے آخر تمہیں تو تقریر اور جواب سمجھنے کی بھی توفیق نہیں ہے تم ابو طالب کا واقعہ پیش کر کے قرآن کی اس آیت کے مفہوم کو بگاڑ رہے ہو قرآن کہتا ہے حضور صلی اللہ کی بحثت نہیں ہوئی اور ابو طالب کو اس وقت کلمہ پیش کیا گیا جب بہست ہو چکی تھی تو دونوں کے درمیان فرق تمہیں نظر نہیں آتا پھر مماکنہ مؤذبین حتہ نباسا رسولہ سے استدلال کرنے والے جو میں نے کہے ہیں اس کے اندر ایک یہ امام شرف الدین یحییٰ ہے صاحب مناوی اور اسی طریقے سے ایک اب المظفر صبد ابن الجوزی ہے شار صحیح مسلم امام عبداللہ ہیں اور محمد بن خلف ابی ہے اور شیخ الاسلام حافظ امام ابن حجر اسلحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شار صحیح بخاری ہیں اور ایک دوسری جماعت بھی ہے اور بھی بہت سارے علماء ہیں تو ان سب نے مما کنہ معذبین ببین حفتہ نباس رسولہ والی آیت سے اب شریفین کے مسئلے پر استدلال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے والدین جنتی ہیں سر آپ کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دین امراہی میں نہیں تھے آخر تو پتنی خدا بنے بیٹھا ہے خدا کے رسول یہ پتنی سلف صالحین کی مسلط پہ بیٹھے ہو یہ اگر تفسیر راضی اٹھا کے دیکھی ہوتی تو میں نے پہلے بھی آیت پیش کی ابھی پھر پیش کر دیتا ہوں کہ البی یارینک و تقلبا گف ساجدین صورت الشعرا آیت نمبر دو سو اٹھارہ اور دو سو انیس اس آیت سے استدلال یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے وہ ساجد سے ساجد کی طرف منتقل ہوتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ایک سجدہ کرنے والے سے دوسرے سجدے کرنے والے کی طرف منتقل ہوتا رہا یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سجدہ کرنے والے تھے اور سجدہ کرنے والے بھی وہ جو خدا کو سجدہ کرتا ہے ساجد اسی کو کہا جاتا ہے سنم کو سجدہ کرنے والے کو ساجد نہیں کہا جاتا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی تصویر کبیر کے اندر ہے کہ لم ازل ام کل من اسلام طاہرین الاحامت تو اس پر امام فخر الدین راضی فرماتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ اس مسئلے پر ڈال ہے دلاوت کرتی ہے کہ جمی اصول یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نے والد کی طرف سے تمام کے تمام جتنے اوپر جا رہے ہیں سارے کے سارے مواحد تھے اور یہ قرآن کریم کی اس آیت کے مخالف بنے گا ورنہ کہ ان نمل نجس کے مشرک تو نجس ہوتے ہیں تو آج آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو نجس ماننے پر تلا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو نجس ثابت کر دیں پھر اس کے بعد یہ حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے دلائل النبوعہ کے اندر بھی موجود ہے دلائل النبوہ ابو نعیم کے اندر بھی موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے جامع ترمیدی کے اندر بھی موجود ہے اور بڑی کے اندر بھی موجود ہے اور تبرانی کے اندر بھی موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تک اپنے اپنے زمانے کے خیر اور افضل لوگ رہے ہیں یعنی کہ حضور صلی السلام کے والد اور ان کے والد اور ان کے والد اور ان کے والد اسی طرح سلسلہ حضرت آدم تک جاتا ہے یہ سارے کے سارے خیر اور افضل لوگ تھے تو کیا کوئی مشرق بھی خیر ہوتا ہے کوئی مشرق بھی افضل ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ اسی طریقے سے تفصیلت میں منظر ہے اور اسی طریقے سے مسلم عبد الرضاق ہے اس کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت اتنے عبا اللہ سے مربی روایات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے عہد زمانے تک خاتم الانبیاء علیہ السلام کے زمانے تک مواحدین اور عابدین اللہ کی ایک جماعت رہی ہے تو اگر مواحدین کی یہ جماعت جو حضور وسلم کے زمانے تک رہی ہے دین ابراہیمی کے زمانے میں بھی رہی ہے فطرت کے زمانے میں بھی موجود رہی ہے تو اگر اس جماعت کے بانی یہ اس جماعت میں مائک کرتا ہوں آج آصر میں نے جو باتیں کی ہیں اس کا جواب دو غیر متعلق باتیں نہیں کرو السلام علیکم السلام علیکم و اللہ پتا نہیں کدھر سے میرے مائی آپ عائد پیش کرتے وہ تکلبوں کا فصا جن اپنی کیسی رحمت اللہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس بارے میں ہے کہ میں نے یہ میرے بھائی اب اس کو پوری طریقے سے پڑھنا کو چاہے ہم کو ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی پہلے جو فیملی تھی وہ بھی مسلمانوں میں سے ہے ابراہیم علیہ السلام دلال قرآن میں کیا ہوا اگر ان کے والد میں سے کیا مسلمان نہیں کیوں نہیں مرے رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ بات نہیں کہتے کہ میں ادھر آ آپ کو بات تو رسول اللہ علیہ وسلم خود حدیث میں فرماتے ہیں میرے بھائی حدیث کو مانتے یا اگر میں ادھر بیٹا ہوتا تو آپ کی جواز رکھتا کہ آپ کہتے کی کہ اللہ تو کہتے کہ میں عذاب نہیں دیتا لیکن رسول اللہ علیہ وسلم جب خود فرماتے ہے کہ میرے والدین وہ اہل جنت میں سی نہیں ہے اہل جنت میں سی نہیں ہے تو کیا میں رسول اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں یا نہ مانوں حدیث مانوں یا نہ مانوں یہ مشکل ہے نا تخلیق انسان کو اس طرح سے لگایا جاتا ہے کہ حدیث صحیح بھی آجائے جائے لیکن میرے امام نے یہ بات نہیں کی میں کیسے مان حدیث تو صحیح ہے بالکل مسلم میں بھی ہے لیکن میری عقل کہتی کہ یہ حدیث نئی عقل کو چھوڑو بھائی رسول اللہ علیہ وسلم نے خود تشریح کی ہے کہ آب میرے ابھی واردین جو ہے وہ نار میں سے اور شیخ اس, اس کو میں زیادہ نہیں کر سکتا کیونکہ کی تھوڑا سا مجھے وہ لگ رہا ہے وہ زیادہ کردن. اور مسائل ہے جو بہت اسی زیادہ اور عمدہ ہے اس پر وہ لیکن مجھے اب تھوڑا سا وہ بھی ہے آپ پھر نہ کہیں کہ میں, باگ میں اس روم میں سات بجے سے ہوں تقریبا چار گھنٹے پورے ہوئے انشاءاللہ اس پر چوری سی وہ تو میں مجھے ایڈ کر لینا جب آن لائن ہو جاؤ تو انوائٹ کرنا کیونکہ جانا ہے ادھر کام ہے تھوڑا تو, تو جس اللہ خیر سب بھائیوں کو جس نے سنا بہت آسان ہے بھائی نہ اللہ نے فرمائی کہ آتی اللہ و اور رسول اللہ اور اس کی رسول کی عطاج کرو جب حدیث صحیح آگئی اور رسول اللہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے والدین جنت میں سے نہیں تو کیا ہم جائے کیا کیا رسلہ یہ شیخ جو آیت کو کوٹ کر رہا ہے کیا رسول اللہ علیہ وسلم کو اس عہد کے بارے میں پتہ نہیں تھا یہ ان کے اختلاف ہے جب انسو کہا جاتا ہے کہ سور فاتحہ کہتے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قرآن جب پڑھا جائے تو سنو اور یہ ان کی وہ کہتے نا کہ قرآن و حدیث کو یہ اکٹھا نہیں کرتے نا؟ جب ایک دفعہ پڑ جائے تو قرآن کی طرف بھاگ جاتے اگر اس طرف نہیں قرآن ہمارے دینے وما خن معذبین یہ بھی سی حدیث ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں جو بہرے گونگے جن کو اسلام نہیں پہنچا کچھ بھی ان کو سمجھ نہیں پیدا ہوئی ان کے بارے میں سزا نہیں دے گا لیکن جب رسول اسلام کہ میرے والدین وہ جن میں سے اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے احکامات کے ذریعے پتہ چلا ہوگا کہ یہ ان کے والدین جو ہے یہ بھی اگر قبول کر لے یہ بھی قبول کر لے کہ وہ موحدین میں سے مرے یعنی وہ اہل فطرت میں سے مرے وہ ان لوگوں میں تھے جو فطرت میں تھے لیکن قیامت کے روز یہ جب اللہ ان کو ٹرائی کرے گا ان کو حدیس میں جس طرح آتا ہے نا کہ جو بہرے گھومگے اور یہ وفات پہ تو قیامت کے روز اللہ سے احتجاج کریں گے کہ اللہ نے کیوں جاننے میں, جانن میں لے جا رہے ہو تو اللہ کہے گا کہ اوکے میں تم کو ایک نبی بیچتا ہوں اس کی عطاحت کروں یہ عطاحت نہیں کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہوگا اگر اللہ کی طرف سے کہ آپ کے والدین عطایت نہیں کریں گے تو اہر جان میں سے ہوں گے یہ اس کی آسان سی تشریح ہے اگر پر جو حدیث ٹکراتی نہیں سوزو بھائی کدھر ٹکراتی ہے اگر یہ حریف قرآن سے کدھر تکراتی ہے اللہ ہے کہ میں سزا نہیں دوں گا اور رسول السلم فرماتے کہ میرے والدین جہنم میں سے اللہ کو پتا ہوگا کہ یہ قیامت روز اجتبا نہیں کریں گے نا اللہ نے پہلے سے اپنے رسول کو بتایا کہ تمہارے والدین جہن اہل جنت میں نہیں کیونکہ میں جب ان کو ٹرائی کروں گا تو یہ میرے رسول کے اتباع نہیں کریں گے تو یہ اہل جنت میں سے نہیں ہے اس کی ان کی طرف دعانا کا آسانی سے المحیب تو اللہ کی طرف اللہ کو پتہ نا کہ قیامت کے روزی ان کے کی والدین کیا کریں گے یہ نبی کی بات مانیں گے یا نہیں تو اللہ نے پہلے سے اپنے نبی کو ارشاد فرمایا کہ نہیں یہ ان لوگوں میں سنیے جو اللہ کی بات کو مانیں گے تو یہ بحترامی رسول کے بارے میں نہیں ہے یہ حق ہے یہ غلوسی بچانا ہے یہ اللہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اندھیری میں بھی اللہ روشنی پیدا کر سکتا ہے جسرا ابراہیم علیہ السلام میں چھوڑتا ہوں شیخ کے بات کو سن کر میں جاؤں گا انشاءاللہ کیونکہ مجھے تھوڑی سی دیر ہے السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میں نے تو قرآن کریم کی آیت پیش کی تھی ابھی تو میں حادیث کی طرف آیا بھی نہیں ہوں خاص طور پہ میں نے یہ کہا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی نہیں تو پھر وہ عذاب کس دلیل کی بنیاد پر ہوگا اس کے جواب میں عاشر نے مجھے کہا کہ بھائی یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ وہ بچے جو بچپن میں مر جاتے ہیں ان کی ٹرائی ہوگی ان کا امتحان ہوگا میں نے اس پر یہ بات کہی کہ یہ جو ابو طالب والی بات کہی ہے اس کا کوئی جواب ابو طالب کی بات کا کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب یہ بات طے ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ خاص موقع پہ نازل ہوئی ہے اور خاص موقع پہ نازل ہونے کے بعد اگر اس کے عموم کے اندر دوسرے لوگوں کو شامل کیا جائے تو وہ آیا یہ شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے جیسے کہ تفسیر کا قائدہ ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ وما کنہ معی نے حفتہ نب آزا رسولہ والی آیت سے بڑے بڑے محدثین اور شارحین میں جن کے نام میں نے ابھی بتائے ہیں اس آیت سے انہوں نے ابوین شریفین کا مسئلہ استعمال کیا کہ ابین شریف وین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین جو ہیں وہ اسی آیت کے اندر داخل ہیں کہ ان کو عذاب نہیں ہوگا اور وہ ناجی ہیں پھر اس کے بعد یہ کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اگر ٹرائی لے لے اللہ تبارک و تعالی اگر اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی بھی ٹرائی لے لیں تو اس ٹرائی والا عقیدہ ٹرائی والا قیاس نظریہ رکھنا بھی یہ بات چاہتا ہے کہ عاشر کو اپنے عقیدے کی تبدیلی کرنی چاہیے کہ وہ یہ نہ کہے کہ حضور وسلم کے والدین جہنمی ہیں بلکہ یہ کہے کہ میں توقف اور سکوت کا قائل ہوں اگر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے کوئی شریف فیصلہ فرما دیں گے تو میں مان جاؤں گا ابھی میں اس بارے میں کوئی رائے نہیں رکھتا تو مجھے بات پھر بھی سمجھ میں آتی کہ چلو عشر اہل سنت والجماعت کے اس گروہ کے اندر موجود ہے جو توقف اور سکوت کا قائل ہے مگر یہ تو جہنم میں بھیجنے میں تلا ہوا ہے اور اہل سنت والجماعت میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو قابل ذکر ہو اور وہ نقسی طور پہ سراحت کرتا ہو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جہنمی ہی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ یعنی صورت تعہ کی آیت ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کو نزول قرآن سے پہلے عذاب دیتے یا ہلاک کرتے تو وہ یہ کہتے کہ اے ہمارے رب توں نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا اب بات یہ ہے کہ یہ آیت اسی کے لیے ہے جو دین ابراہیمی والا زمانہ چل رہا ہے فطرت کا زمانہ چل رہا ہے جب وہ رسول ہے نہیں قرآن ہے نہیں تو اللہ کو تعالیٰ, تعالیٰ عذاب بھی نہیں دیں گے ہاں رسول آنے کے بعد اور قرآن آنے کے بعد کلمہ پیش کرنے کے بعد اگر وہ اسلام نہ لے کر آئے تو اس کے بعد اس کو عذاب کا وقت ٹھہرتا ہے لیکن جس کے پاس ابھی اسلام آیا ہی نہیں ہے بے ست ہوئی نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیسے جہنمی ہو سکتا ہے آشر اس بات کو کلیئر نہیں کر رہے کلیئر نہیں کر رہے کلیئر نہیں کر رہے پھر اس کے بعد یہ کہ حدیث شریف کے اندر جو آتا ہے کہ حدی شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال ترب بھی اللہ دخل اللہ من آل بیتی النار کہ میں نے اس بات کی اجازت چاہی کہ میرے اہل بیت کو جو ہے وہ جہنم سے نکال دے میرے اہل بیت کو آگ میں داخل نہ کر تو اب اہل بیت کے اندر ماں باپ بھی شامل ہیں آل اولاد بھی شامل ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جہنم میں جانے سے بچ گئی اور تو پھر یہ ظاہر سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی اہل بیت کے اندر ہوں گے یا نہیں ہوں گے اہل بیت کا لفظ کیا صرف بیوی اور بچوں کے لیے والدین کے لیے نہیں ہے پھر اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ و وسلم کی حدیث جس کے اندر جو ہے وہ منسوخی استغفار ہے استغفار سے منع کیا یہ اس موقع کا واقعہ ہے جب فتح مکہ تھی لیکن اس کے بعد حجت الوداع کے بعد حضور صلی اللہ علیہ و وسلم کی والدین کے ایمان لانے کا واقعہ ہوا اسی طرح حافظ ابو بکر خطیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب السابق و کے اندر اس کی تشریح کی ہے اور حافظ محدث ابن شاہین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب ان والمنسوخ مل منسوخ کے اندر اس حدیث کو جو زندہ کر کے دوبارہ اسلام میں پیش کرنے والی بات ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث ناسخ ہے اور وہ حدیث جس کے اندر استغفار سے ممانعات ہے وہ حدیث منسوخ ہے تو محدث ابن شاہین سکھا درجے کے محدث جلیل القدر محدث الناسق مل منسوخ نامی کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ حدیث جو حدیث عاشر پیش کر رہا ہے یہ حدیث منسوخ ہے اور جو حدیث اہل سنت والجماعت جماعت پیش کر رہے ہیں یہ حدیث ناسخ ہے تو ناسخ کی موجودگی کے اندر منسوخ حدیث پیش کرنا عاصر یہ گناہ ہے اور اس گنا سے تمہیں توبہ کرنی چاہیے ایک گناہ تمہارا یہ کہ حضور صلاحیٰ وسلم کے والدین کو تم جہان میں بھیج رہے ہو دوسرا گناہ تمہارا یہ ہے کہ ناسخ کے مقابلے میں تم منسوخ کو پیش کر رہے ہو اور پھر یہ جو آدر کی بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاط والسلام کے والد کی آذر والد نے چچا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسر میں چاہے وہ اصول میں ہو چاہے وہ فروغ کے اندر ہو ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا جو مشرک ہو ابھی میرا مت باقی آج ہے کوئی بھی ایسا نہیں گزرا جو مشرک ہو اور تم کہتے ہو کہ پتہ نہیں کہاں سے قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں اس پر تمہیں توبہ کرنی چاہیے کہ تم نے قرآن کی توہین کی ہے میں صورت الشعرا کی آیت پڑھ رہا تھا اللہ بھی یار حین وہ تھا کل لوبا کا پھر ساجدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے لے کر نیچے تک سجدے موجود ہے ایک سجدہ دوسرے سجدے کی طرف یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب بنایا گیا تو یہ ایسی حالت کے اندر منتقل ہوتا رہا جو سجدہ تھا اب یہ سجدہ جو ہے وہ مشرق کا تھا یہ مسلمان کا تھا اور دین ابراہیم میں, میں نے تصریح کر دی ہے کہ حضور کے والدین دینی ابراہیمی پر تھے میں مائف فری کرتا ہوں السلام علیکم رحمتہ اللہ شیخ آپ مجبور کیا کہ آپ کو دوبارہ شیخ اگر آپ کو تھوڑی سی عربی آتی ہے ابراہیم علیہ السلام جب قرآن نے کہتے کہ یا ابتی یا ابتی آبت کس کو کہتے چچا کو کہتے اما کیوں نہیں کہا یا ابتی کیوں ایسا کہہ رہے آبت ہے شرک نہ کر رہے آبت ہے پتہ نہیں یہ بے کدھر سے آپ نے میرے پیارے شیخ یا اپنی سیکھ لی دوسری جو حدیث صاحب نے پیش کی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے والدین کو اللہ نے زندہ کیا آپ مجھے کہتے کہ آپ کی بات قرآن کی آیت کے خلاف ہے کہ مشرقین کے لیے دعا ہوئے. رسول اللہ علیہ وسلم کیسے قرآن کی آیت کے خلاف کام کر سکتے ہیں کہ مشرقین کے لیے دعا کریں آپ کہتے کہ ان کے والدین جہن میں تھے وہ مشرق نے خود کا بھی نا آپ نے خود, آپ نے خود کہ وہ مشرقین میں سے تھے رسول اللہ علیہ وسلم نے دعا کی رسب نے دعا کی دعا کی وجہ سے جن جن جن جنت میں آئے آپ نے خود کہا آپ کی بات کو آپ نے خود ریفیٹ کیا میرے دلیل یہ آیت ہے قرآن کی کہ مشرقین کے لیے دعا کرنا ناجائز ہے دوسری بات حدیث صاحب نے پیش کی اس کی صنعت میں آپ نے دیکھا ہے کہ کیا موضوعات ہے اپنے جو اسے فرماتے ہیں کہ یہ فبریکیٹڈ کسی نے اس سے بنائی ہے خود بنائی ہے یہ حریث جس میں کسی نے بھی یہ ہے یہ یعنی لائی ہے خطیب نے اس کو لائے اور بھی اس کو نقل کیا ہے فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف ترین حدیث ہے حفظ ال بھی اس کے بارے میں کہا کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح نہیں ہے من منکر حدیث ہے آپ دیکھ سکتے البداول نہایا اس کی صف نمبر ہے سکسٹی ون حاضر فو کہ یہ کسی نے جھوٹ بولا رسول اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح کسی اس اور والے معنی پر اس پر تھوڑی سی جرا کرو بس حدیث کو پیش کر کے لوگوں کو کنفیوز کرنا آپ کی بات قرآن کی آیت کے خلاف ہے پہلی یہ رد دوسری حدیث صنعت کے لحاظ سے موضوع کسی نے خود جان لی ہے تو اپنے بعد کو تھوڑا وہ کرے شیخنا اپ, بہت اچھا ہوا میرے بات کو آپ نے تصدیق کی کہ آپ کے والدین جہنمی تھے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے جہن کے لیے سفارش کی تو بعد میرے لیے بہت آسان اور قرآن کی آیت ہے کہ مشرکین ان کے لیے جواز نہیں رکھتا کہ ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کی جائے تو میں ایک چھوٹتا ہوں میں جا رہا آپ کی بات کو سنوں گا کہ کی کیا کہتے ہیں کہتے نا کہ جب دلیل نہ ہو تو بعد سے ادھر لے کے جاتے ہیں لوگ بس یہ حدیث بھی آپ نے جو پیش کی اس پر میں نے آپ کے لیے جرح کر دی یہ حدیث ہے اور اس پر اگر فل جراہ چاہے تو بیٹے ادھر میں تقریباً بیس منٹ اس پر آپ کو بہت مفصل بات کروں گا یہ حدیث کے رسول اللہ علیہ وسلم کی والدین دوبارہ زندہ آئی عقل نقلن اور قولن اور سندن یہ حدیث ضائف ہے السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پہلوان کمزور ہو یا طاقتور ہو اس کو زمین پہ گرا دیا جی جائے وہ ہار بھی جائے تو زبان سے اگر کہتا رہا ہے کہ میں جیت گیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو بیس منٹ نہیں بیس گھنٹے حضور وسلم کے والدین کو جاننے میں بھیجتا رہے تیرے اپنے ایمان کا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے ہمارا ایمان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے جنت ہی ہونے کا ہے اور جہالت کی انتہا یہ ہے میں حیران ہوں کہ آج یہ سلف سولہین کو چھوڑے بیٹھا ہے اپنی طرف سے ہی قرآن کی آیتیں اپنی طرف سے ہی قرآن کریم کی جو ہے وہ مطالب بیان کرے جا ہے آج اس کے پاس نہ کوئی تفسیر ہے نہ کچھ اور ہے نہ سلف صالحین ہے دن رات سلف کے مفہوم کو آگے لانے والے آج اس بات پر مجرور ہیں کہ قرآن کریم کی ظاہر آیات پھر اس بعد بات میں نے کب کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو میں نے مشرک کہا میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ و وسلم نے جو استغفار طلب کی تو اس استغفار کے اندر یہ بات طے ہے کہ ان کو اجازت اس لیے نہیں ملی کہ وہ مشرق نہیں تھے وہ آپ جہنم نہیں تھے وہ جہنم میں نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہ ملنا یہ اس بنیاد پر ہے کہ وہ استغفار کا محل ہی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنازے کی نماز اسی لیے نہیں ہوئی کہ وہ استغفار کا محل نہیں ہے میں نے کب کہا کہ وہ جہنم ہی تمہیں شرم آنی چاہیے کہ میں نے یہ کہا ہو کہ حضور صلی السلام کے والدین جہنم ہی ہے. میری بات کو رپیٹ کرو ریپیٹ کر کے سنو پھر تو کہتا ہے کہ اب کل عربی سے واقف نہیں ہے مولانا عاشر شیخ عزت اللہ خان امین اللہ پشاوری کی شاگرد بات یہ ہے کہ وہ ازواد ہوں کا لفظ آیا ہے نہیں آیا پرانے کریم کے اندر کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہے وہ تمہاری مائیں ہیں ماں کا لفظ حقیقی کے لیے استعمال ہوتا ہے یا مجازی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے امیر المومنین امہات ہات ہماری حقیقی مائیں ہیں یا مجازی مائیں ہیں اگر حقیقی مائیں ہیں تو صحابہ کا پردہ کیوں تھا ام کا لفظ کیوں آیا اگر مجازی مانا ہے تو یہاں پہ ام کا لفظ کیوں آیا اگر یہ حقیقت کے لیے استعمال ہوتا ہے پھر اس کے بعد پرانے کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت کریم فرمائی ہے کہ کالو نابا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اللہ واحدہ یعنی حضور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوال پر ماتا بدون ممبا دی کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے کہ جواب میں کہا کہ ہم تیرے محبود اور تیرے آبا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے محبود اور محبود واحد کی عبادت کریں گے تو بات یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے والد جو تھے وہ تو اسحاق علیہ السلام تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نہیں تھے تو یہاں اسماعیل تو نہیں تھے یہاں پہ جو آبا کا لفظ آیا ہے یہ آبا کا لفظ کیوں آیا چاہے اللہ تبارک و تما کو بھی ماض اللہ عربی نہیں آتی چاہے قرآن کریم کو بھی عربی نہیں آتی آشر خود خدا کا خوف کرو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو جہنم میں بھیجنے کے لیے اتنے جل رہے ہو اتنے اندھے ہوئے ہوئے ہوں یہ قرآن کریم کی آیات کو بھی بگاڑ بگاڑ کی پیش کر رہے ہوں وہ آز واج اور اسی طریقے سے آبا کا لفظ قرآن کریم کے اندر آیا غیر باپ کے لیے آیا پھر اس کے بعد اسی طریقے سے علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ ابھی ہی آدر کے اندر اس سے حضور سراط اس سے ابراہیم علیہ السلاط و سلام کا چچا مراد ہے یہاں اب کا جس طریقے سے قرآن کریم نے آدر کو اب کا لفظ استعمال کیا اسی طریقے سے یہاں جو اب کا لفظ آیا ہے یہ اب کا لفظ ابو طالب کے لیے تو ہو سکتا ہے ابو ابو ابو جہل کے لیے تو ہو سکتا ہے ابو لہب کے لیے تو ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے تو ہو سکتا ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین والد کے لیے یہ اب کا لفظ نہیں ہے یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو میرے سوال تم پر قرض ہے قرآن کریم کی آیات میں نے پیش کی پھر کہتے ہو پتہ نہیں کون سی حدیثیں پڑھ رہے ہیں میں نے کہا ابن جوزی کی بات معتبر نہیں ہے ابن جوزی صحیح مسلم کی حدیثوں کو ضعیف کہتا ہے اس کی حدیثوں کو منکر کہتا ہے آپ کہتے ہو موضوعات ابن الجوشی دیکھے میں کہتا ہوں تعکبات ابن جوشی دیکھا ہے تم نے جلال الدین سیوتی کا ابن جوشی کی موضوعات پر جو تعقب لکھا ہے سیوتی رحمہ اللہ نے وہ دیکھا ہے تم نے وہ تم نے نہیں دیکھا ہوگا ملا علی قاری رحمہ اللہ نے جو لکھا وہ دیکھا ہے تم نے تم نے وہ نہیں دیکھا ہوگا بات یہی ہے کہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ لے تو احادیث سے مسلم اور احادیث سے بخاری کو بھی منکر کہہ دیا کرتے تھے ضعیف کہہ دیا کرتے تھے پھر حماد کے اوپر میں اس مسئلے پر ابھی بات نہیں کرنا چاہتا میں قرآن کریم کی آیات پر ہی ہوں پھر میں نے کہا کہ وہ حدیث ناسک ہے اور جو تم پیش کرتے ہو وہ حدیث منسوخ ہے تو منسوخ کے مقابلے میں تم نے ناسک کیوں پیش کی تم نے اس کا جواب دینا تھا کہ وہ حدیث ناسخ نہیں بلکہ منسوخ ہے بات کو سمجھنا ہونا چاہیے سلف صالح نے اس کو سوات کی ہے اور الحمدللہ یہ اب اس سلسلے کی آخری بات ہے کیونکہ آشر کو جانا ہے اور میں سمجھتا ہوں تقریباً اس موضوع پر بات سمٹ گئی ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے والدین جو وہ ہیں وہ جنتی ہے اور اس بارے میں جو تین گروہ ہیں ان تینوں گروہ میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو جہنم میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک تو ناجی کا گروہ ہے ایک دین ابراہیمی والا گروہ ہے اور ایک جو ہے وہ تمکف والا گروہ ہے تو مما معازی حتہ نباس اور رسولہ کے اندر اگر وہ بچے مراد ہیں اور وہی بچے مراد ہیں جن اسلام نہیں لا سکے یہ نابالغی کے زمانے میں پیش ہو گئے اگر بقول عاشر ان کی ٹرائی ہوگی تو ان کی ٹرائی ہوگی تو کیا وسلم کے کی والدین کی ٹرائی نہیں ہو سکتی یہ اتنا بفزی کیوں ہو رہا ہے حضو کے والدین پر کہ ان کی ٹرائی نہیں ہو سکتی تو یہ کہے کہ میں توقف کا قائل ہوں اگر اسلام پیش کیا گیا اور انہوں نے قبول کر لیا تو وہ جنتی اگر قبول نہیں کیا تو پھر جو حکم لگے حضرت اب... یہ ابو طالب پر تو اسلام پیش ہوا اس نے تو انکار کیا انکار کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجا ابو طالب پر عذاب کی تخفیف کی گئی ابو طالب پر عذاب کی تخفیف کی گئی ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس جوتے کی وجہ سے ان کا دماغ جلے گا ان کی کھوپڑی جلے گی وہ عذاب کی ہلکی قسم ہے تو صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے پر عذاب میں تقسیف موجود ہے اور کلمہ نہ پڑھنے پر وہ کافر ہے لیکن جس پر اسلام پیش نہیں ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاست بھی نہیں ہوئی تو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جہنم میں جائیں گے یہ بہت بڑی بہت بڑی گستاخی ہے اور اس پر عاشر تمہیں توبہ کرنی چاہیے میں مائف فری کرتا ہوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ جی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب مبارک ہو آخر تو کب کا میدان چھوڑ کے بھاگ گیا وہ تو تین چار منٹ پہلے ہی بھاگ گیا تھا اور جب اس نے صرف دو منٹ کی بات کی تو میں جان گیا کہ اب یہ بھاگے گا تو یہ ایسے ہی کرتے ہیں بھاگ جاتے ہیں تو آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارک باد اور آپ ایک فرشتے کی طرح اس محفل میں داخل ہوئے اس نے جو ہے نا ڈھائی گھنٹے سے میرا دماغ خراب کیا ہوا تھا اور کبھی تو نجد کی بات کرتا تھا اور پھر کہتا تھا کہ دو نجد ہیں اور یہ ہے وہ ہے تو آپ تشریف لائے تو ایک مسئلہ جو ہے نا ہمارا حل ہو گیا تو وہ ثابت نہیں کر سکا وہ بالکل ثابت نہیں کر سکا تو فتح جو ہے ان حق کی ہوئی اور اللہ, اللہ تعالی کا فضل کرم ہے اور دل کی گہرائی اس میں دوبارہ آپ کو تمام کمرے کی جانب سے مبارکباد جو ہے نا وہ دیتا ہوں شیخ صاحب تو ایسا چو بھائی آپ تشریف لائیں جزاک اللہ جی السلام علیکم تمام مسلمانوں کو مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی تھی کہ بہت سخت دل ہیں یار اتنے سخت دل ہیں کہ اب قرآن کی آیت حدیث خود مفسر بن کر بیٹھ گیا اتنے سخت دل اوف اللہ تو یار میں تو بھائی بس ہو گیا ان سے یہ بہت ہی یہ جناب میں اپنا کیا نام ہے شیخ الحند مولانا حسین احمد مدنی کی کتاب ہے شہاب ثاقب شیخ صاحب آپ کو پتا ہوگا انہوں نے بڑی تفصیل سے ان کا اس میں ذکر کیا ہے انہوں نے ان کے عقائد بیان کیے ہیں کہ یہ تمام عالم جو مسلمان ہیں ان کو یہ مشرق کافر کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں ہے صرف ان ہی کا گروپ مسلمان ہے یعنی جو وہابی ہے وہی مسلمان ہے تو یہ اتنے تشدد کی راج انہوں نے اپنائی ہوئی ہے کہ یہ اس پر تل گئے کہ وہ تو اس پر اٹک کے رہ گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین جہنمی ہیں ہے وہ صرف اپنی بات کو منوانے کے لیے قرآن کی آیت اور احادیث کی خود تفسیر کر رہا تھا والدین کی مخفرت سفارش کر رہا ہوگا بخشش کی ایک حافظ قرآن کو یہ شرف حاصل ہوگا وہاں بروز حشر اور صاحب قرآن کے والدین جہنم میں یار کوئی مطلب عقل سے بھی بات کی جائے تو بے عقوف بھی اس بات کو سمجھ جائے گا کہ یار ب, بات میں دم ہے یہ سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین جہنمی معاذ اللہ اور یہ جناب وہ دو گھنٹے اسی پہ لگا رہا ہو کہاں کہاں کی مار رہا ہے خیر یار دفع کرو اس کو یار ہاں میں تو کہتا ہوں کہ صحیح یہ وہ ہو رہے ہیں ایکسپوز اب ہو رہے ہیں یہ چھپے رہتے ہیں اہل حدیث اہل حدیث ہم اہل حدیث ہیں تین حدیث یاد کر لی تم اہل حدیث ہو ہے تم کوئی اہل حدیث نہیں ہو حضرت امام ابو حنیفہ حضرت امام احمد بل حمبل حضط امام مالک حضرت امام شافئی یہ اہل حدیث تھے تم کہاں سے اہل حدیث آ تم وابی اور وابی بھاگتے ہو چڑھتے کیوں لفظ وابی سے مجھے بتاؤ کیوں بھاگتے ہو یار ہے وہ جناب حسمانا حسین احمد مدنی فرماتے ہیں کہ یہ شیخ ال شیخ ابن عبد نجدی کے پیروکار ہیں اس لیے یہ اپنے آپ کو وابی کے لاتے ہیں تو تم کیوں کہتے ہو کہ ہم سلفی ہیں وابی کو اپنے آپ کو کیوں تمہیں یہ لفظ گالی لگتا ہے مجھے بتاؤ بھاگتے کیوں میں تو نہیں کہتا ان کو غیر مقلب بھائی میں ان کو غیر مقلب نہیں کہتا میں ان کو اہل حدیث بھی نہیں کہتا میں ان کو سلفی بھی نہیں کہتا یہ تو وہ سیدھی سی بات ہے تو آ جائیں یار شیفری فریات کے لیے یہ بڑے جناب عقائد و نظریات ان کے دیکھ لیں آپ یہ گمراہ کون غستاقیوں پر مبنی ان کے عقائد و نظریات ہیں ان کا کام ہی یہی ہے کہ صرف طنز کرو تنقید کرو اور کچھ نہ کرو سعیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر یہ طنز و تنقید کر کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور شیخ الشیخ ابن عبد نجدی کو کچھ کہہ دو تو وہ کہتا وہ جناب وہ تو جناب اتنا بڑا مستحد تھا کہ اس سے بڑا تو کوئی مشتحب اس کے بعد پیدا ہی نہیں ہوا تو یہ تو ان کی حالت ہے تو آ جاؤ یار مائک فری آ جاؤ السلام علیکم و اللہ علی وبرکاتہ حد میں رسول بھائی کہاں غیب ہو گئے تھی یار؟ جو بات سننے والی تھی آپ غیب ہو گئے یا شاید دوسرے نکسے بھی ہو مجھے نہیں چاہتا جو سننے والی بات تھی ایک گھنٹہ اس کی برگر بنی ہے اتنی زبردست کے انشاءاللہ تعالی، وہ اسی طرح پھا گی آتا ہے اچھا اب ٹھیک ہے آواز اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں اصل میں اصرچو بھائی اس کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی اے ان سب کو ایک بات نہیں سمجھ بلکہ یہ ان کے فتوا سنیا میں اور میاں نظیر بھی, بھی یہی عقیدہ رکھا ہوا ہے یعنی کہ جو ان کے پرانے گزرے ہیں نا, ان کا بھی یہی مسئلہ ہے اب ان کو ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ابو طالب جو تھے حضرت ابو طالب ان کے سامنے کلمہ جو ہے وہ پیش کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی ٹھیک ہے نا بھائی اس پر تو ہم سب کا اتفاق ہے نا تو انہوں نے اس کو نہیں قبول کیا ٹھیک ہے اب جب جو نبی علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باسط یعنی جو نبوت سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے یہی بات میں نے اس کو اس وقت کہی تھی جب شیخ صاحب نہیں آئے تھے روم میں ٹھیک ہے میں نے تو میں نے شیخ صاحب کو خود انوائٹ کیا میں نے کہا آئے جی وہ آیا آپ کا چوچا شکار آیا ہوا ہے اور یہ اسی ہے اب یہ اس, اس بات کو نہیں سمجھ رہا یہ بار بار جو ہے وہ ڈٹائی پر آ رہا ہے پھر اس پر کوئی دلیل بھی نہیں دے رہا کہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو تھے جناب عبداللہ اور جناب آمنا کیا وہ دین ابراہیم پر تھے کہ نہیں تھے اس چیز کا جو ہے انہوں نے دلیل لے کر آنی ہے تو اس کی دلیل تو اس نے کوئی دی نہیں ہے بھائی آپ سب نے ایک گھنٹہ تقریباً یہ بات ہوئی ہے تقریبا چھ چھ ٹرنیں ہوئی ہیں تو اس پر تو اس نے کوئی دلیل دی نہیں آیا کہ وہ ابراہیم پر تھے کہ نہیں والدین سب سے بڑی بات یہ ہے تو اس پر تو یہ دلیل نہیں لے کر شریف کی ایک بولتا رہا اور اس پر شیخ صاحب نے اس کو بڑی دلیل کے ساتھ یہ بات بتا دی کہ جب اس لیے اللہ تعالی کی طرف سے اس چیز کی اجازت نہیں ملی کہ اے میرے پیارے نبی آپ بخش کی دعا نہ کریں کہ وہ ہے ہی جنت میں آپ کے والدین تو ہیں بخشے بخشے وہ تو ہیں جنرد میں تو اس لیے اس کی دعا نہیں ملی یہ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے لسنہ دل کا عقیدہ کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کو اس طرح لیا جائے اور پھر اس وقت تو نبی ابحاد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی پیدائی بلالت بلادت پس عادت برابع آقا علیہ السلام کی چھ مہینے پہلے ہی آپ کے والد جو تھے وہ دنیا سپیسٹیز لے گئے والدہ بھی پینتائش کے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ تصویر لے گئی دنیا سے ان کا انتقال ہو گیا تو ان تو نبوت کا جو اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سب مسلمانوں کو یہ چوتھی کلاس کے بچے کو بھی پتا ہے کہ چالیس سال کی عمر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نبوت کیا تو یہ ایک بالکل اسٹریٹ بات ہے ایک سمپل بات ہے اس پر تو کوئی ایسا جھگڑا کرنے والی بات ہی نہیں ہے کہ آخر وہ کس دین پر جو ہے وہ لوگ تو یہ بات جو ہے یہ ان کو سمجھ نہیں آتی بس یہ بات ہے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور اس پر جو ہے معذہ جو اس نے زبان استعمال کی ہے یہ آپ سارے روم نے سن لی ہے اور یہ اس کی زبان نہیں ہے یہ اب اب تو خیر ساری دنیا کو پتا چل جاتا ہے یہ ان کے بڑے علماء کی بھی ہند میں انڈیا میں بھی یہی ان کے عقیدے ہیں ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں آپ ستاوا سنائیاں دیکھ لیں میاں نذیر حسین دہلوی کو دیکھ لیں حالانکہ یہ طالب الرحمان نے مفتی حدیف قریشی جو بریلوی ہیں ان کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا پچھلے سال فروری میں اس میں یہ طالب الرحمٰن صاف انکار کر گیا تھا مادہ میں نے گم نبی کے جو ان کو کا کہا ہے تو یہ ساری چیزیں یو ٹیوب پر لگی ہوئی ہیں اس میں بھاگنے کی کون ایسی بات ہے تو آؤ خاص محبوب بھائی السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ جناب مجھے ایمرجنسی پاڑ گئی تھی ایک کے بعد دوسرا ایک دم کام آ گیا ایک تو گھر کی لائٹ چلی گئی تھی وہ چند دن پہلے وہ بجلی درست کروائی تھی الیکٹریشن سے اسے فون کرتا رہا جب وہ ملا اسے آدھا گھنٹہ لڑتا رہا کہ یہ کیا تم کر کے گئے ہو تو اس کے بعد اسے ساتھ والی مائی